اور پھر کیا خوبصورت بات فرمائی والا تجید احرس اناسی اللہ حیا اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ دنیا کی زندگی پہ حریث لالچی والا تجید تجیدہ یہ مرادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو یہودیوں کو احرس النا سی اللہ دنیا کی زندگی پہ سب سے زیادہ حریص سب سے زیادہ لالچی سب سے زیادہ تمنا جن کو ہے دنیا میں جینے کی ان کو وامن اللہ زین اور انہیں جو لوگ شرک کرتے ہیں یہ اس کا ترجمہ یا تفسیر دو طرح سے کی گئی ایک تو یہ کہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین یہ تمہیں یہودی ملیں گے اور یہ جو واو ہے نا اس کو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا اطرف دو حرف پیچھے ہوگا یعنی والا تجم ناسی اللہ حیاتم و من اللزی نہ اشرک یہاں پر اگر وقف کریں گے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا کہ تم سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین پاؤ گے ان یہودیوں کو اور ان کو یہ جو شرک کرتے ہیں دونوں ایک ہی حکم کے تحت آ گئے کہ مشرق بھی اور یہودی بھی سب سے زیادہ دنیا کی زندگی یہ چاہتے ہیں اور ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے یہ جو واؤ کاتف ہم بیان کر رہے تھے کہ دو لفظ پیچھے جا کر پڑے گا تو ترجمہ یوں بنے گا کہ اللہ تاجدنسن سے آلہن اور تم سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا شوقین جینے کی جنہیں بڑی تمنا ہے پاؤ گے ان یہودیوں کو وَمِنَ الَّذِينَ اشرق اور یہ یہودی من اللہ اشرقو جو جن لوگوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ حریص ہیں سمجھے پھر دیکھیے وہ من غلط اللہ محرس النا اور تم پاؤ گے سب سے زیادہ زندگی کا حریص یہودیوں کو حتہ کہ وَمِنَ الَّذِينَ اللہ جنہوں نے شرک کیا ان سے بھی زیادہ یہ تو دونوں ترجمے ہو گئے یا تو یہ کہ یہودی اس سے بھی حد ہو گئی گزرے اور یا یہ کہ اللہ نے کہا یا ایک یہ جماعت ہے یا ایک مشرقین ہے دو یہ وامن الزین اشرق کو دیکھ رہے ہیں نا اس کو آپ پیچھے لگا لیجئے یا آگے لگا لیجئے آسان اور بات ہو جائے گی دیکھیے کیا بنتا ہے والا تاج محرس اللہ اور آپ پائیں گے سب سے زیادہ لالچی دنیا کی زندگی جینے کے متمنی یہ یہودی نئی بات شروع ہوئی اللہ اشرک یو آہدو اور جو شرک کرتے ہیں ان میں سے ایک ایک کی یہ تمنا ایک ترجمہ اور اگر اس کو پیچھے لگا دیں تو سب سے زیادہ تم ہریس پاؤ گے پاؤ گے دنیا کی زندگی پہ تم پاؤ گے یہودیوں کو وہ مین اللہ اور ان کو جو شرک کرتے ہیں یعنی دونوں گروہ ایک سے ایک بڑھا ہوا ہے یدو آہدو ہوں اور ان میں سے ہر ایک کی ایک ایک کی تمنا ہے ہم سے مراد یہودی یا ہم سے مراد مشرقین یا دونوں جیسے بھی ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک ایک کی تمنا ہے کہ لو یومر الفسنا کاش کہ وہ ایک ہزار سال جیے ہر ایک کی تمنا ہے کہ ایک ہزار سال کی زندگی ملے یہ شاید اسی کا اثر ہے کہ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح موت سے چھٹکارا ملے ہے نا نئی نا؟ نئی تحقیقات آ رہی تو زندگی کی کتنی تمنا اور ہزار سال جی لیے گیا تو پھر کیا ہوا ولاجن مہار سنا سے اللہ حیا اور سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کے شوقین یہ یہودی اور شرک کرنے والے ایک ایک کی تمنا ہے کہ اسے ملے زندگی ہزار سال کی وہ اور نہیں ہے یہ ماں نفی کے لیے آ رہا ہے یہ ماں جو ہے نا قرآن پاک میں اس لفظ کو آپ یاد رکھیے گا یہ کبھی کبھی آتا ہے ماں موصولہ ارب کہتے ہیں یعنی جو کچھ کے اور کبھی کبھی آتا ہے ماں نفی کے لیے کہ کچھ نہیں تو یہ جب تک پتا نہ چلے ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے مثلا یا دیکھیے وما ہوا بے مزاحزی ماں کو اگر نفی کے لیے نہ بنائیں اور یہ بنائیں کہ جو کچھ کے وما ہوا بے اور جو کچھ ہے وہ ہٹاتا ہے من عمر عذاب کو جبکہ زندگی دی جائے تو پھر ماں کے کو کوئی معنی ہی نہیں بنتے حالانکہ ماں کا ترجمہ نافیہ کریں گے نفی سے تو پھر معنی بنیں گے وہ ماں ہوا بے مزاحذی اور اگر انہیں ایک ہزار برس کی زندگی وہ دے بھی دی جائے بے مزاحظ ہی مین لاذاب تو وہ اللہ کے عذاب کو ان سے نہیں ہٹاتی این جو عمر اگرچہ اتنے معمر اتنے عمر والے بھی ہو جائیں تو بھی ہزار سال کے بعد پھر وہی عذاب تو ہوگا کیا ہزار سال بعد بھی تو مرنا ہی ہے پھر کیا ہوا پھر اور اس کے بعد پھر بھی جہنم واللہ اللہ بما بھی اور اللہ تعالی خوب باخبر ہے دیکھ رہا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو دو ترجمے اس کے ہوئے اور تفصیلیں ایک تو یہ کہ اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے اللہ پر روشن ہے بصیر دیکھنے والا ہے بیمایامل جو عمل تم کرتے ہو اور ایک یہ کہ واللہ بسیرن اللہ بسارت کو پیدا کرنے والا ہے بما یا جو کچھ تم کرتے ہو نا اللہ اس میں وسارت کو پیدا کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالی نے اس وصارت کو پیدا کیا ہے انسانوں کی آنکھوں کو پیدا کیا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو نظر آتا ہے سب کو بصیر کے معنی یہ بھی ہے کہ پیدا کرنے والا اور بصیر کے معنی یہ بھی کہ وہ خود دیکھ رہا دونوں چیز یہاں <تصفح> تک ساری آیات لکھوا دی جی اس کے بعد تو نہیں نا لکھوایا ٹھیک ہے جناب